جب آسمان پھٹ پڑے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے وَإِذَا الْأَرْبُ مدت اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وتخلت۔ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا کتابی امین <بِيَمِينِه> پھر جس شخص کو اس کا عامال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف يحاسب حساباً يسيرا اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا مسرور اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا میں کت بہ لیکن وہ شخص جس کو اس کا امال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا نف مسرور پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا انہو اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا پل ربھی بس بھلا کیوں نہیں اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی وما وسق اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے میری اور چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے طَبَقًا عَن طَبَقُ لَبَقُ, لَبَقُ, لَبَقُ, لَبَقُ. کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے <يُؤمنون> پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بل الدین بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں واللہ اعلم بما علم اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے فبشر ہم بعذاب علیم اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ایسا سواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا